بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط سورہ مریم بصور کہ اس میں بھی حسب سابق دلائے لکلیاں مشہور ہیں خلاصۂ صورت کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں سات دلائل لکلیہ دوسرے حصے میں زجرات شکو تقریفات دشارہ نید اس صورت میں ماضئے رحمت بکثرت ذکر ہے کہ رحمت کا لفظ آئے گا رحمان کا لفظ آئے گا رحمان کا لفظ تقریباً پندرہ سولہ دفعہ آیا ہے رب شراہلی صدری ویسلی عمری واہل البتم السانی یقہ رب ضد علم کا فا یا عین اللہ علم و براد ہی بزال کا ذکر و رحمت رب کا ابز ہُو ذکریہ پہلے آپ اس کی ترکیب سمجھیں یہ ذکر مضاف ہے یہ کی طرح او ذکریہ تک یہ سب ذکر کا کیا ہے مضافل ہے یہ رحمت مستر ہے آگے کیا لفظ ہے جی رب کا ہے یہ مذاف فیل ہے رحمت کا مضافل بھی ہے اور فیل بھی ہے اب تہو یہ رحمت کا مقول ہے زکریہ اس سے بدل ہے تو آپ سمجھ لیجئے نا کہ رحمت اپنے مضافل ہے جو فعل ہے رحمت اپنے فعل مفول سے مل کے یہ سب مضافل ہے کس کا بنے گا ذکر کا پھر یہ خبر بنے گی مبتع معذو پہذا تو مانا یوں کریں گے آپ یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے پیارے بندے ذکری پہ کی اب سمجھ گیا آ یہ ہے مانا یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو کہ اس نے اپنے پیارے بندے ذکری پہ کی کس وقت کی ازنا در ربا وقت رحمت لیکن کنارے پہ آپ لکھ لیں گے یہ دلیل نکری آج زکری و یا علیہ مسلام وقت رحمت جب کہ پکارا اس نے اپنے رب کو پکارنا پوشیدہ چپکے سے ندان خفیہ کے نیچے لکھو کیفیات دعا پکارا چپکے چپکے پوشیدہ تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے الفا سنت دعا اصل دعا کی سنت کیا ہے جی افا ہے کہ جیسے ہمارے امام صاحب زور زور سے دعائیں مانگ گئے تو آگے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں ہر جملے پہ وہ زور سے کہا کہتے ہیں آ می پھر آگے چلتے ہیں آمین ایسا مسجد میں شور مچا دیتے مزہ نہیں آتا الخفا سنت تو دعا بعض جگہ عورتیں بیٹھی ہوتی پردے کے اندر تو پھر مجبوراً کچھ نہ کچھ اضا کیا جاتا ہے ضرورت کی بنا پہ ورنہ اچھا لکھوا ہے چا جی از نادا کے نیچے کیا لکھا ہے آپ نے وقت رحمت ایسے نہ آگے قال رب یہ تفسیر ہے ندا کی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 درخواست سے مانے نمبر ایک یہ ہے کہ پروردگار بے شک میں کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری اور بڑا کٹھا میرا سل بات بار بڑھاپے کے میرے سار کے بال سفید ہو گئے بڑھاپا ہو گیا یہ مانے نمبر ایک آ گیا نا اچھا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 اور نہیں ہوا میں کبھی بس پکار پکارنے تیرے کہ اے میرے پرور محروم کبھی محروم نہیں رہا اور نہیں رہا میں بس پکار نے تیرے کہ اے میرے رب محروم شکیہ لاما کون کی خبر ہے وائنی خفت الموالیہ یہ تو تھا مقتضی درخواست اب ہے مرج ہے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 میں جو قرآن حدیز پڑھتا رہا پڑھاتا رہا میں غلط راستے پہ تھا جاک مارتا رہا اب تجھے سیدھا راستہ بتا رہا ہوں پتلون پہنو گے کھڑ کے ہانگو گے منہ تو گے اور انگریز بن جاؤ گے ڈاڑھی مڈاؤ گے دین اور شریعت پہ اعتراض کرو گے شاہ باد تجھے اچھا راستہ بتا رہا ہوں ایسے ہے نا مفتی صاحب سے باتیں دیکھ گویا کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ تجھے سیدھی راہ بتا رہا ہوں. غلط راہ سے چلی سمت غیب سے ہوا کہ چمن سرور جل لیا ناکامی بتا کار جاتا رہا کارواں کے دل سے سا سے جیا جاتا رہا پتا نہیں ہم کس راہ پہ چل پڑے ہیں خدا کو رزاق نہیں سمجھتے کیا بات ہے ان اللہ و رضا کو متین ایسے ہے نا خدا کو ہم رزاق نہیں سمجھتے مرجہ درخواست وافت الموا لیا اور بے شک میں نے اندیشہ کیا اپنے وراثات سے کہ جو میرے پیچھے آئیں گے ائی و ضیع و جلالین کا حوالہ ہے کہ دین کو ضائع کر دیں گے میں اندیشہ کرتا ہوں کہ میرے پچھلے وارث دین کو ضائع کر دیں گے یہ بکانا تمات کر پہلے میں مانا کر چکا ہوں یا نہیں اب ضرورت نہیں اس کی فہبلی مل کا اگرچہ ظاہر اسباب آدیا جو ہیں کمزور ہیں کمزور ہے نا بڑھاپا ہے مرد کا بیوی بی بانجھ ہے اسباب آدیا کمزور ہیں باوجود اس کے بخش واسطے میرے اپنی طرف سے ولی وارث سے دین ولی کا مانا کرو وارث سے دین حضرت شاہ سے مانا کرتے ہیں ایک کام اٹھانے والا واہ بھائی واہ بہترین مانا ہو شاید ایشاہ عبد ال رحمت اللہ, اللہ کا مانا ایک کام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 ہم جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک سب کے وارث ہیں یا نہیں علاما براثت المبیا حضرت کے بھی وارث ہیں فلفۂ راشدین کے بھی وارث ہیں سمجھے یہ جی؟ تابین کے وارث ہیں آئینہ کے وارث ہیں ظہیر عز و شرف کیا ہی ایک شرافت ہے اللہ نے ہمیں اچھی وراثت دی وارث ہو میرا اور وارث ہو خاندان یاقوب کا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 اور اس سے پہلے ہم نام اس کا کوئی نہیں گزرا یا, یا کا یہ نیا نیا نام ہے کال رب انا یقون علی گلاب سوال کیفیت آپ دیکھو پہلے درخواست کر رہے تھے کہ اللہ مجھے بچہ دے پھر اللہ تعالیٰ کی جب خوشخبری تھی نا تو خوشی کے اندر آ کے کہ انسان کا مزاج ایسے ہوتا ہے جیسے ایک آدمی اللہ تعالی سے لاکھ روپیہ مانگے سمجھے جی تو پھر کان کے اندر آواز آ جائے کہ لاکھ روپیہ تجھے ملے گا تو بار بار پوچھے گاسی کہاں سے ملے گا کس وقت ملے گا کیا ہوگا ارے مانگا تو توں نے خود تو خوشی کی وجہ سے انسان ذرا تاج بھی کرتا ہے بار بار سوا بھی کرتا ہے تو انہوں نے تعجب سے سوال کیا مولا میں تو بہت بوڑھا ہوں میری بیوی بی بانج ہے تو ہوگا تو ضرور آپ کا فرمان ہے لیکن کس کیفیت میں ہوگا آیا میاں بیوی بی ہم دونوں نوجوان ہو جائیں گے یا مجھے دوسرا نکاح کرنا پڑے گا یا کیسے ہوگا اللہ نے فرما ایسے ہوگا معاملہ ایسے رہے گا تو بھی بوڑھا تیری بیوی بھی بی بی بوڑھی کال رب عز کیا ہے میرے پرور دار کس کیفیت میں اس سوال کیفیت کا ہے کس کیفیت میں ہوگا میرے لیے لڑکا حالانکہ ہے بیوی میری بان اور میں پہنچا ہوں بوڑھے پہ کی انتہا من انتہا کہ میرا وجود خشک ہو چکا ہے کالا کگالکھ تائین کیفیت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 تیری بیوی بھی ہے لیکن پہلے پہلے میں نے جب انسان کو پیدا کیا تھا اپنے قدرت سے پیدا کیا نہیں کچھ ہی نہیں تھا انسان ہی نومنت دار لم یون شاید ہم مزدور ہاں؟ کچھ ہی نہیں تھا قابل تذکرہ نہیں تھا پر میں وقت خلق تو کہا حالانکہ تاکہ پیدا کیا میں نے تجھ کو اے انسان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 تو ایک وقت مقرر تھا عبادت کرتے کرتے قوم انتظار میں ہوتی اور آگے آ کے کرتے وہ باز کرنے جو آئے نا زبان بند عبادت صحیح کرتے ہیں زبان بند سمجھے پھر ان کو تقریر جو کی تبلیغ اس کے ساتھ دی اشارے کے ساتھ کی ہاں جیسے اشارہ کرتا ہے آدمی اللہ کو وحد شریک مانو عبادت کرو بس کی ایسے دیکھو جی کال ربے جالی آیا متال بے علامت عرض کیا ہے میرے پروردگار کرو واسطے میرے کوئی نشانی اس کے حمل کی پر نشانی تیری یہ ہے کہ نہ بات کر سکے گا تو لوگوں کے ساتھ تین راتیں در کہ کے تندرست ہوگا تو ایک پران پاک میں راتیں راتیں جو ہے نا اصل ہمارا دن رات سے شروع ہوتا ہے اے سمجھ یہ سر آپ نے پا نکلاؤ پر اپنی قوم کے وقت آ گیا مہراب کا وہ عبادت خانہ قرآن میں جائیں محراب کا لاب کا کہا کیا کرو یہ میرا مراد نہیں ہوتا نکلا پر قوم اپنی کے عبادت خانے سے ہا او ہا اشارہ کیا طرح کون کے دیکھو نا بات نہیں کر سکتے تھے یہ کہ تصویر بیان کرو صبح اور شام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 ساری بارتیں محظوب ہیں فرائض یاحیا اے یاحیا لے لے کتاب طورات کو ساتھ ہمت کے یہ ہیں فرائض یاحیا لے لے کتاب طورات کو ساتھ ہمت کے بات نا الحکم سبیہ یہ فضائے لے پہلے فرائض یاحیا اب کیا فضائے لاہیا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 لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ نبوہ جیسے باقی نبیوں کو ملی نا چالیس سال کے بعد اس وقت یہ دین کی سمجھ مل گئی اور دے دی ہم نے اس کو دین کی سمجھ بچپن کے اندر نمبر ایک وہ ہنانا نمبر دو یہ جی فضائل ہیں اور مہربانی رکا سے کل اپنی طرف سے وہ مہربان تھے ان کے دل میں رکاتے قلب تھے سخت مزاج نہیں تھے بکات پاکی زی اخلاق اے کتنی نمبر ہے جی تین پاکی با کان تکیا اور تھے وہ پرہیزگار وہ برم بے والد اپنے ماں باپ کے فرم بردا نمبر پانچ یقین حسیہ اور نہ تھے وہ سرکش مخلوق کے سامنے اسیا بے فرمان خالق مخلوق کے آگے سرکز نہیں تھے اسیا اور خالق بے فرمان نہیں تھے گویا کہ وہ ایک جام شخصیت تھے ان میں علم بھی تھا عمل بھی تھا اخلاق بھی تھے جام شخصیت تھے حضرت یہ علیہ السلام السلام اللہ یوم بول دا اعزاز اور سلامتی ہو اوپر ان کے جس دن کے پیدا ہوئے یہ حیات دنیاوی جس دن کے فوت ہوں گے یہ حیات برز بھی اور جس دن کے اٹھائے جائیں گے زندہ ہو کے یہ حیات اخروی تینوں حیاتوں کے اندر اس پہ خدا کے سلام ہوں